هذا القرآن يوهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربش راہلی صدری ویسر لی امری اقدتم من لسانی قولی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ آج سے ہم فہم القرآن کے سلسلے کا پہلا پروگرام شروع کر رہے ہیں اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت پڑھیں گے اللہ سبحان و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے حق میں حجت بنے ہمارے خلاف حجت نہ بنے قرآن مجید اللہ سبحان و تعالی کا کلام ہے جو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کس کے لیے ہم سب کے لیے تمام انسانوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کی کامیابی کے لیے انہیں اس دنیا میں مشکلات سے نکالنے کے لیے اندھیروں سے نکال کر روشنی ملانے کے لیے آئیے ہم سب اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں خالص نیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں وہ روشنی دکھا دے وہ ہدایت دے دے جو وہ اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے قرآن مجید کا آغاز سورت الفاتحہ سے ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ سبحان و تعالی نے اپنی کتاب کے پڑھنے سے پہلے ہمیں جو طریقہ اور قاعدہ سکھایا ہے وہ یہ کہ ہم جب اس کی طرف رجوع کریں اس کتاب سے ہدایت لینا چاہیں تو اپنے دشمن شیطان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی اور ہمیں دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا وہ کتاب جس میں چودہ سو سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جو اپنی ذات میں خود ایک موجزہ ہے جس کے مقابل آج تک کوئی کلام پیش نہیں کیا جا سکا ابتدا ہوتی ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللضالین آمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا جو رحمان اور رحیم ہے روز جزا کا مالک ہے صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں قرآن مجید کا پہلا کلمہ الحمد ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے سب شکر اللہ کے لیے کیوں اس لیے کہ اسی نے ہم کو بنایا اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں جو کچھ کھاتے پیتے ہیں جو کچھ استعمال کرتے ہیں وہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی خود نہیں بنا ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے اور جب ہم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ سب تعریف سب شکر اللہ ہی کے لیے رب العالمین جو رب ہے پیدا کرنے والا ہے پالنے والا ہے مالک ہے مدبر ہے سب چیزوں کو نرش کر رہا ہے ان کی حفاظت کر رہا ہے العالمین صرف اس دنیا کی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں بلکہ ان تمام چیزوں کی بھی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہے اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد الرحمان وہ نہایت مہربان بھی ہے رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے ہم سب خطا کار ہیں ہم اس کا دیا ہو رزق کھاتے ہیں لیکن اسی کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ہمیں پکڑتا نہیں وہ ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کی اجازت دے رہا ہے اور پھر مالک یوم الدین یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ یوم الدین کا مالک بھی ہے اسی کی طرف ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے اس لیے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے ہر کام کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے تو اللہ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتے ہیں پھر ان کاموں کے کرنے کے بعد اس کوشش کے بعد ہمیں واپس اس کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں کیا اس کی مرضی کے مطابق اس زندگی میں کام کیے یا پھر اپنی مرضی کرتے رہے یا پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق چلتے رہے مالک اوم جزا و سزا کے دن کا مالک عیا کا نا ابود اَََسٹ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھى سے ہم مدد چاہتے ہیں كیوں سب کچھ بنانے والا وہ ہے سب سے زیادہ مہربان وہ ہے اور ہمارا انجام بھی اسی كے ہاتھ میں ہے اس لیے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں صرف اسی کی ایا كا نا ابود ہم اپنے آپ کو اسی کی بندگی میں دے ہم اسی کی فرما برداری كرے وہ انسان جس کا صرف ایک آقا ہوتا ہے جس کا ایک مالک ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کے بہت سے خدا ہوں اور ہر خدا اپنی طرف اس کو بلا رہا ہو وہ انسان جو اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں جیتا ہے وہ امن میں رہتا ہے بہ نسبت ان لوگوں کے کہ جو لوگوں کی مرضی پر چلتے ہیں اور پھر چونکہ عبادت اطاعت فرما برداری ایک ڈسپلنڈ زندگی ایک مشکل کام ہے اس لیے ہم زندگی کی ان مشکلات میں زندگی کے اس امتحان میں اور اس کے علاوہ ہر طرح کے دکھ درد تکلیف اور پریشانی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ وہ مدد کرنے پر قادر ہے باقی تمام تو محتاج ہیں سب لینے والے ہیں دینے والا صرف وہ ہے اس لیے صرف اسی سے مانگتے ہیں اور اسی میں انسان کی عزت ہے اسی میں اس کی خودداری ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے وہ اپنے جیسے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے وہ ان سے توقعات نہ رکھے المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا مانگنے کی چیزیں تو بہت ہیں لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز ہدایت ہے سیدھا راستہ اسلام کا راستہ وہ راستہ جو اس کی رضا کی طرف لے جانے والا ہو وہ راستہ جو اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو وہ راستہ جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے ذراۃ اللہ انعمت انعام وہ راستہ جس پر وہ لوگ چلے جن پر نے انعام کیا یعنی ہم سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ رب راضی ہوا اور جن سے وہ خوش ہو گیا ہمیں بھی اے اللہ اسے راستے پر چلا زندگی گزارنے کے وہی طریقے سکھا غیر المخوب علیہم ان کا نہیں جن پر تیرا غذب ٹوٹا جن سے تو ناراض ہوا جن کو ت نے دنیا میں ہی عذاب سے کیا چار کیا ولد اور ان کا راستہ بھی نہیں جو بھٹک گئے جو سیدھے راستے کو کھو گئے جنہوں نے اللہ کی وہی پر اللہ کی دی ہوئی رہنمائی پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنی عقل پر اعتماد کیا یا لوگوں کی باتوں پر اعتماد کیا اور یوں انہوں نے اپنا راستہ کھو دیا یا پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے یا وہ شبہات اور شکوک میں پڑ گئے لہذا ہمیں اے اللہ تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں کامیابی کی اصل منزل تک پہنچا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت البقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرا پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس پر قدرت نہیں پا سکتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے گویا جو اس کو پڑھے گا وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا حروف مقاط یہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں کیوں آئی ہے یہ کتاب خدل متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے انہیں راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے کون ہے متقی کون ہے یہ جن کے دل میں تقویٰ ہے کون ہے وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب کیا چیز ہے غیب وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا جو ہماری ریچ سے باہر ہے اس پر ایمان لانا اور ایسے ایمان لانے والوں کا ایمان جو بن دیکھے ایمان لائے وہ اعلی ترین درجے کا ایمان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین ایمان کن لوگوں کا ہے لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کا آپ نے فرمایا فرشتہ والا ایمان کیوں نہیں لائیں گے پھر لوگوں نے کہا کہ انبیاء کا فرمایا وہ کیسے ان کی طرف تو وہی کی جاتی ہے لوگوں نے کہا صحابہ کا آپ نے فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے وہ وہی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے اس کی پیروی کریں گے یہی وہ لوگ ہے جن کا ایمان قابل تعجب ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اجر و ثواب میں افضل لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے انہیں یہ قرآن دو تختیوں میں موصول ہوگا وہ اس پر ایمان لائیں گے اس پر عمل کریں گے یہ لوگ اجر و ثواب میں تم سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے تو اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہوں جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو بھی اس میں غیب سے متعلق چیزیں ہیں خود اللہ سبحان تعالیٰ کی ذات فرشتے جنت دو زخ جو کچھ بھی یہ کتاب بتاتی ہے اس سب کو مانتے ہیں وہ یقین اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں وہ مما رزکنا ہم اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں گویا ان کے دل بھی مومن ان کے جسم بھی مومن اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہترین کیونکہ وہ دینے والے ہوتے ہیں یہ کتاب ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے بما انزل الیک وما انزل من اور وہ لوگ جو اس پر ایمان ہی لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں آپ کا طریقہ زندگی اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے ہدایت کے لیے کیونکہ قرآن کافی نہیں صرف ہدایت کے لیے قرآن کی تفسیر خود اس نے فرمائی جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ انزل ذکر اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا لہٰذا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا یعنی پچھلی کتابوں پر بھی ان کو بھی اللہ کی طرف سے مانتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بیت المدراس میں گئے ان کے دارالمطالعہ میں پڑھنے پڑھانے کی جگہ پر آپ نے تورات منگوائی اور ایک تکیہ اپنی گود میں رکھا اور اس پر تورات کو رکھا اور فرمایا اے تورات میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کو مانتے تھے اور ہمیں بھی قرآن نے یہی حکم دیا ہے وہ بالآخرت اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت جو آخر میں آنے والی ہے لاسٹ ڈے فائنل ڈے جس میں ہم سب کا انجام سامنے آنے والا ہے اور وہ ایک یقینی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں یعنی موت کے بعد جتنے بھی مرحلے پیش آنے والے ہیں قبروں سے اٹھایا جانا اور پھر حشر کا میدان اور میزان پلسراد حوض کو جنت دوزخ وہ ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں الا اکا ہدم رب یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں وہ الا اکم اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں یہ کامیاب ہونے والوں کی شرائط ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے جو ان حقائق کو نہیں مانتے جو اس سچائی کو تسلیم نہیں کرتے وہ کون لوگ ہیں دوسرا گروہ انسانوں کا ان, کفروا ان علیہم جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے خاتم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو بہر حال وہ ماننے والے نہیں ہیں کیوں اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کے سامنے حق رکھا تو اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا ایک شخص جب حق کو جانتے بوجھتے سمجھنے کے باوجود محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالی اسے توفیق اور صلاحیت چھین لیتا ہے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اسی لیے وہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں اللہ کی قدرت کی اللہ کی تخلیق کی وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی کیا وہ سورج کی روشنی کو نہیں دیکھتے چمکتا سمجھ نہیں آتا کہ یہ خود بخود نہیں بنا یہ کسی انسان نے بنا کے وہاں نہیں بھیجا یہ رب عظیم نے ہی تخلیق کیا ہے اسی کے حکم سے چل رہا ہے اسی نے اس کو تھاما ہوا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آ کے نہ گر پڑے اسی نے چاند پیدا کیا اسی نے ستارے پیدا کیے اسی کے حکم سے وہ سب روٹیٹ کر رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا کہ وہ ٹکرا کر اس زندگی کا خاتمہ کر دے اور ہمارے جینے کو دوبھر کر دے اس زمین پر یہ سب کچھ کون کر رہا ہے رب العزت لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پہ پر پردہ پڑ چکا ہے انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے لیکن ان کا ایمان نہ لانا خود ان کے حق میں نقصان دہ ہے فرمایا وَلَهُمَ عذابٌ عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یعنی انجام اچھا نہ ہوگا کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑی ناشکری اس دنیا میں سب سے بڑا جرم اپنے پیدا کرنے والے کا انکار ہے اس کی نعمتوں کا انکار ہے اس کی باتوں کا انکار ہے اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو سکتی ہے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے کہ آپ کسی کے اوپر بے پناہ احسان کریں اور وہ آپ کا ایک بھی احسان ماننے کو تیار نہ ہو پھر آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ایک تیسرا گروہ بھی ہے انسانوں کا جو ان دو کے بیچ میں ہے ایک طرف ایمان لانے والے ہیں ایک طرف انکار کرنے والے ہیں اور بیچ میں کچھ لوگ ڈبل اسٹینڈرڈ والے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے وہ من و الاخر وَمَا بل آخر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں سچے نہیں وہ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے اس کو منافقت کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہونے میں پابندیاں بہت ہیں تو وہ پھر گئے وہ قربانیاں کرنے کے لیے تیار نہ تھے اس لیے انہوں نے بظاہر تو اسلام کا لبادہ اڑے رکھا لیکن ہمیشہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے اور اپنے رویے اور طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتے رہے فرمایا وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں ان کو چیٹ کر رہے ہیں یعنی زبان سے یہ بول کر کے ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مگر دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں کیونکہ اللہ اللہ سبحان تعالی کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا وہ تو دلوں کے حال اور راز تک جانتا ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے کون سی بیماری شک کی بیماری انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین نہیں اس کتاب پر یقین نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اور حق ہر شخص خالی ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو کیونکہ دھوکے بازی چال بازی مکر سازشیں یہ تمام چیزیں لوگوں کے اندر ایک بے چینی پیدا کرتی ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں امن عامہ کو خراب کرتی ہیں تو جب ان سے کہا گیا کہ تم ایسا مت کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں وہ ادا کیل آ منو کما منا سالو کالو ان منو کما مفہا سفہ اولا کلون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے کی طرح ایمان لائے خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں منافقین کے نزدیک سچے اہل ایمان بے وقوف تھے جو اپنی دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر رہے تھے خبردار حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں کہ جو سودا وہ کر رہے ہیں حقیقت میں وہی خسارہ پانے والا ہے جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب علیحدگی میں اپنے ہو یعنی اپنے لیڈر سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی راضی رکھتے ہیں ان کو بھی رکھتے ہیں دونوں طرف سے فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے یہ دنیا کے لیے جیتے اور مرتے ہیں اور ان لوگوں سے محض مزاق کر رہے ہیں یعنی ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے یعنی انہیں ان کی غفلت میں ڈھیل دے رہا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی یعنی اسلام کا نور پھیلایا اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بسارت سلب کر لیا ان سے توفیق چھین لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریخیوں میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا یعنی اسلام کی روشنی تو ہر طرف ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہیں پیغام دے رہے ہیں دن رات اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں لیکن نہ ان کے کان سنتے ہیں نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور نہ ان کے دل کھلتے ہیں یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھی ہیں یہ اب نہ پلٹیں گے یا پھر ان کی مثال یو سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے یعنی اسلام کی رحمت تو آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ مشکلات بھی ہیں یہ بجلی کے کڑا کے سن کر یعنی مشکل اوقات میں اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں یعنی حق کی بات پھر سننا نہیں چاہتے اور اللہ ان منکرین نے حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اس لیے اب یہ کہیں بھاگ کر جا بھی نہ سکیں گے چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا قریب بجلی ان کی بسارت اچک لے جب ذرا کچھ انہیں روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیر چل لیتے ہیں یعنی جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ عمل بھی کر لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے جب مشکل کام آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت بالکل ہی سلب کر لیتا یعنی ان سے پوری کی پوری توفیق چھین لیتا یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی ابھی بھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں اور سچے مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لے گی ورنہ اللہ سے بھاگ کر تو کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا پھر فرمایا رب القم اے لوگ تمام انسانیت سے خطاب ہے گویا یہ قرآن یہ کتاب صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں یہ تمام انسانوں کے لیے ہے اور ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اے لوگ رب اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب کی بندگی کرو اپنے رب کی اطاعت کرو اس کے فرما بردار بن جاؤ اس کی بات مان لو کیوں اللہ دی خلا اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کے بنائے ہوئے ہو تم اس کی مخلوق ہو خود سے خود نہیں پیدا ہو گئے وہ تمہیں رسک دے رہا ہے اور اس نے ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے یعنی جن کی تم پھر نسلیں ہو, اولاد ہو کیوں اس عبادت کا کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے ہرگز نہیں تمہیں فائدہ ہے لال تتقون تاکہ تم میں تکوا پیدا ہو تاکہ تم بچ جاؤ کس چیز سے بچ جاؤ دنیا میں بھٹکنے سے اور آخرت میں برے انجام سے کون ہے وہ رب مزید تعارف اللہدی جالا شا وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھانا بنا دیا وہ سما اور آسمان کو چھت بنا دیا یعنی بہترین رہنے کا سامان فراہم کیا وہ انزل اما آ اور آسمان سے پانی اتارا بارش اتاری اخراج ابھی منت ثمرات رسک القم پھر تمہارے لیے پھلوں میں سے رسک نکالا یعنی اس زمین سے تمہارے لیے غذا بھی پیدا کی اب تمہارا کیا کام ہے کہ ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے کیا کرو فلا اندادا. کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ کسی کو بھی اللہ کے برابر قرار نہ دو اس لیے کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا وہ جو رب نے کیا ہے نہ اپنی خواہش نفس کو نہ اپنی عقل کو نہ دنیا کے کسی فلاسفر کو نہ کسی بت کو اور نہ ہی کسی نظریے کو اللہ کے آگے جھک جاؤ اسی نے پیدا کیا اسی کی طرف واپسی ہے اسی نے تم کو سب کچھ دیا اس کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے وہ تُم, تم جانتے ہو تمہیں معلوم ہے تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے تمہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ اسی کا ہی کھا رہے ہیں اسی کی زمین پہ چلتے پھرتے ہیں اسی کی دی ہوئی عقل استعمال کرتے ہیں پھر اسی کے سامنے سر کیوں نہ جھکائیں گویا اللہ تعالیٰ کا بندوں سے کیا تقاضا ہے کہ نمبر ایک کہ اس کے وفادار بن جائیں اس کی بات مانے اور نمبر دو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں شرک سے بچیں بچے اور پھر اس کے بعد جب یہ مان لے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کریں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے اس کتاب سے فائدہ اٹھائے لیکن اگر کسی کو اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے کہ اللہ کی کتاب ہے اگر اس حقیقت میں اس میں سے جو بھی ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو پہلے اس شک کو دور کر لو کیونکہ شک کے ساتھ یقین کے بغیر انسان کسی بھی چیز پر صحیح طور پر نہیں چل سکتا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو بسورت مفلی قرآن کا چیلنج ہے کہ پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ وہ شہدا اور اپنے گواہوں کو اپنے لائک مائنڈیڈ پیپل کو اپنے مددگاروں کو سب کو بلا لو مند اللہ اللہ کے سوا جس جس کو کسی فرشتے کو جن کو انسان کو پڑھے لکھے کو ان پڑھ کو کسی سائنٹسٹ فلاسفر کو کسی کو بھی بلا لو سب سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ لیکن تم نہیں کر سکو گے ان کن تم صادقین اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو اور قرآن میں شک کرتے ہو تفعلو پھر اگر تم نہ کر سکو ایسی صورت نہ لا سکو لفالو اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ کر سکو گے بھی نہیں اور چودہ سو سال سے آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا تو کیا کرو تخنار آگ سے بچو پھر اپنا مستقبل سوچو کہ تمہیں پھر انکار کر کے انجام کو دیکھنا ہوگا فتق النار بچو اس آگ سے اللتی وقودہ الناس والحجارہ جس کا اندھن فیول انسان اور پتھر ہوں گے وہ بڑی ہولناک آگ ہے دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ ہے اور عدت للکافرین وہ انکار کرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے اس کے برعکس دوسرے لوگ جو مان جائیں ان کے لیے کیا ہے خوشخبریاں وہ بشیر اللہ ددینہ الصالحات۔ الحاد اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے جو اس کتاب کو مان گئے اور جو کچھ یہ کتاب بتاتی ہے اس کو مان گئے اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے عمل ڈھال لیے اور انہوں نے نیک عمل کیے اچھے کام کیے ان کے لیے کیا ہے ان لم جنات ان کے لیے باغات ہیں من تحت انہار جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی خوبصورت منظر کل رزیقو منہ من تر رسکا جب کبھی وہاں انہیں ان باغوں میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے اور وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب لوگ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے مختلف طرح کی نکتہ چینیاں شروع کر دی اور کہنے لگے یہ کیسی کتاب ہے اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مکھھی کی بات کیوں ہے اللہ تعالی مچھر کی مثال کیوں دیتا ہے تو اللہ سب تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يستحی ان مثل ما فما فوقها. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تک کسی چیز کی مثال بیان کرے یعنی یہ اللہ کی کریشن ہے مچھر کی تخلیق میں اگر انسان غور کرے تو اتنی معمولی سی چیز اللہ نے اس کو سو آنکھیں دی ہیں اور وہ بھی کمپاؤنڈ ہے چاروں طرف دیکھ سکتی ہیں حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں جہاں ہماری آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور اتنی زبردست اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ پورے کمرے میں سے صرف انسان ہی کے ٹمپریچر کو ڈیٹیکٹ کر کے اسی پہ جا کے بیٹھتا ہے کسی اور چیز پر نہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا بہت سے حیوانات کی وہ غذا ہے پانی کے اندر پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے بچے پرندوں کے بچے وہ ان کی غذا کا کام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں تو اللہ سبحانہ و اس سے قطر نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں مکھی مچھر کی بات کرے فما فو کہا یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز ہو کہا جاتا ہے کہ مچھر کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جس کے پورے سسٹمز ہوتے ہیں یعنی اس کا سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے حالانکہ وہ بالکل مائنیوٹ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی مثال بیان کرتے بھی نہیں شرماتی کریشن ایمان لے آتے ہیں جو لوگ حق بات قبول کرتے ہیں وہ انہیں مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے وہ پھر قرآن میں اس قسم کے نقص نہیں نکالتے اور ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اور جو نہیں ماننے والے وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کو ایسی مثالوں سے کیا سروکار اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں جو حد سے باہر نکلنے والے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں یہ وہ عہد ہے جب ہماری روحیں پیدا کی گئی تھی قرآنی ہمیں بتاتا ہے تو اس وقت اللہ نے ہم سب سے عہد لیا تھا اور فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں رب ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. ساقی ہی، اس کو پکا کرنے کے بعد پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے انہوں نے آ کر اس عہد کی تجدید کی اور ہم سے دوبارہ وہ عہد لیا اور ہم نے اس پر پھر وعدہ کیا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کا اظہار کیا لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر وہ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو گویا وہ اس عہد کو توڑ رہا ہے وہ یقم امر اللہ اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یعنی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں رشتوں کو کاٹنے والے اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے جنہوں نے اپنے خون کے رشتوں کو کاٹ رکھا ہو اور ان سے تعلق ختم کر رکھا ہو ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے ایک سال تک اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی تو وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے یعنی اتنا بڑا جرم ہے وہ یوف سدون اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں الا اکم الخا یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں خسارا پانے والے ہیں کئی فتح پھر تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو تم کیسے ڈینائی کر سکتے ہو کہ یہ کائنات کا مالک اور خالق کوئی نہیں تمہارا رب کوئی نہیں کیسے وہ تم امواتن اپنے آپ پر غور کرو تم مردہ تھے تم کچھ بھی نہ تھے کہاں تھے تم چند سال پہلے اس دنیا میں آنے سے اس نے تمہارے اندر روح ڈالی اس نے تمہیں زندگی دی یہ زندگی تم خود اس کے مالک نہیں ہو آج تک کوئی انسان کسی روح کو پیدا نہیں کر سکا انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے لیکن روح نہیں بنا سکا اور نہ ہی کسی انسان کے اندر ڈال سکا یا پھر اندر سے روح جب اللہ تعالی نکالنے لگتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا موت کا کوئی علاج کسی نے دریافت نہیں کیا تو اس مثال سے اپنے رب کو پہچانو اس کی طاقت پر اس کی قدرت پر غور کرو واہ اس نے تمہیں زندگی دی ثم میں یو پھر وہ تم کو موت دے گا ثم میں پھر وہ تمہیں زندگی دے گا ثم میں الہی پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کس لیے کیوں حساب دینے کے لیے کس چیز کا ان نعمتوں کا جو اس دنیا میں استعمال کر رہے ہو وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے گویا اللہ وہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا اور کس کے لیے بنایا یہ آسمان یہ زمین یہ پہاڑ یہ دریا یہ سمندر یہ پودے یہ پھل یہ پھول یہ کس کے لیے انسان کے لیے ہمارے لیے ما فی اردی جمیان جو بھی زمین میں ہے اوپر ہے یا اس کے اندر ہے سب انسان کے لیے ہے کتنا مہربان ہے وہ رب جس نے انسان کو اتنے انعامات سے نوازا اور پھر اس کے اوپر خوبصورت آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے